ज के अंदर 51 आयात हो चुकी थी 51 कोई बात नहीं। नहीं। तो 51 आयात हो चुकी थी अब जरा समझ लीजिए आगे जो आयत चल है जो कल मैंने छोड़ दी थी इस हवाले से कि यहां पे बात खत्म की थी मैंने कहा था कि कल इससे और बात करूंगा حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اگلی جو آیت آئے گی آیت نمبر باون کے اندر کہ آپ کے مخالفین کی طرف سے جن شکوک و شبہات کا اظہار ہو رہا ہے مشرقین مکہ تھے عجیب عجیب قسم کے شبہات کرنے شکوق شک کرنے اس قسم کی باتیں کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے مخالفین جس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پچھلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا تھا کہ جس وقت وہ اللہ کا کلام لوگوں میں پڑھ کر سناتے تھے تو شیطان کافروں کے دلوں میں شک کو شبہات پیدا کر دیتا جس کی بنا پر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام ان کے سامنے پڑا جاتا تھا شیطان ان کے دلوں کے اندر کوئی نہ کوئی نئے شکو کو شبہات ڈال دیتا وہ کہتے تھے کہ نہیں جی یہ اس کا مطلب ہے یہ خود ہی جیسا کہ مشرقی نے مکہ نے اس قسم کی باتیں کی کہ نعوذ باللہ خود بنا کے لے آئے ہیں کبھی کہتے کاہ نئے کبھی کیا کہتے کبھی کیا کہتے تو اس قسم کے الفاظ ان کے خاص طور پہ چلتے رہے ہیں. تو وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اصل میں بنیاد ہوتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اثر مخلص مسلمانوں پر باقی نہیں رہنے دیتا بلکہ نیست و نابود کر دیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ یہ شکوک و شبہ جو بھی ہوتے تھے تو جو ایمان والے لوگ ہوتے تھے ان پر تو باقی نہیں رہتے لیکن مشرقین جو ہوتے تھے ان کے دلوں میں رہتے تھے تو ایک تو ترجمہ اس کا یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب بھی اللہ تعالی کوئی وہ کرتے تھے تو شیطان جو نبی کلام پڑھ کے سناتے تھے تو شیطان ان کے دلوں میں شب و ڈال دیتا تھا لوگوں کے دلوں میں جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے تھے یہ ایک ترجمہ ہے دوسرا ترجمہ سنیے وہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے بھی کوئی رسول یا نبی بنا کر بھیجا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ جب اس نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں کوئی نہ کوئی مز... کہتے ہیں کھنڈت ڈال دی کہ وہ تمنا کو خراب کرنے کی کوشش کی تو جب بھی نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے ان کی تمنا کو خراب کرنے کی کوشش کی شیطان نے جو خرابی لانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے شیطان نے جو نبی تو تمنا کرتے تھے کہ اپنی قوم کی اصلاح کی کہ میری قوم اصلاح یافتہ ہو جائے ایمان لے آئے تو شروع میں شیطان اس تمنا کے پورا ہونے میں کوئی نہ کوئی رکا رکا رکاوٹ پیدا کر دیتا تھا لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کو دور فرما کر اپنی آیتوں کو مزید مستحکم بنا کر بنا دیتا اور جن میں انبیاء کو دی, دی جاتی تھی ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہیں اور مشرقین جو کافر لوگ تھے وہ اسے فتنے میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے تو یہ دو ترجمے ہو سکتے ہیں اور بھی تفاصر میں دیکھ لیجئے گا اس کو مارف القرآن مفتی ہوں شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا بحث کو ذرا جو خاص طور پہ جنہوں نے آگے وفاق کا پرچہ وغیرہ دینا ہو لیکن ٹھیک ہے بس وہ جو میں کیا نا جو پہلا ترجمہ میں کرنے لگا ہوں آپ دیکھ لیں وہ پھر اس میں بڑی بحث آئے گی وہ اتنی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے اور ایت نمبر باون وما عرصہ میں رسول والا نبی اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا الا الا اذا تمنا الکشیت تو جب بھی کوئی رسول یا نبی بنا کر بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا جب بھی اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی وما وماسلام من کا میں رسول ہم نے آپ سے پہلے جو بھی کوئی رسول یا والا نبی نبی بنا کر بھیجا الا اللہ عزا تمن اللہ تمنا الکا شیتان فی امنیتی تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیتان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کوفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی فہ فیم سخ اللہ مایو کے شیتانا ما آیاتی وہ رکاوٹ شیتان ڈالتا ہے اللہ تعالی اسے دور کر دیتا ہے فیم اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے یعنی فیا صخ اللہ دور کر کس کو مایول کے شیطان جو شیتان ڈال دیتا ہے یعنی جو رکاوٹ ڈالتا ہے ثم يحكم الله آیاته پھر اللہ تعالیٰ اپنی, پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو اور مضبوط کر دیتا ہے وہ اللہ علی حکیم اللہ بڑے علم کا اور بڑی حکمت کا مالک ہے یہ وہی بات آ کہ نبی نے جب کو اللہ تعالی کا کلام پڑھ کر سنایا تو شیطان نے ان کافروں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو یعنی شکو شبات پیدا ہوئے تو وہ کسی بے, بے بنیاد شکوق و شبات ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان شکوق و شبہات کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد یحکم احکمہ یوکم اسے نا تو اس کے بعد وہ جس وقت وہ ختم ہو جاتی ہیں شب و شبات ختم ہو گئے تو ظاہری بات ہے قرآن کی مضبوطی قرآن نے جو بات بتائی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے جس وقت شب و شبات ختم ہو گئے تو وہ چیز مضبوط رہتی ہے اپنی جگہ کے اوپر وہ دلیل جو دی جاتی ہے وہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے ایک ماننا تو یہ ہو گیا تھا دوسرا ترجمہ بتا دیا کہ جب بھی نبی نے کوئی تمنا کی تو شیطان نے اس کے اندر ہاں کافروں کے دلوں کے اندر جو ہے نا کافروں کے دلوں کے اندر اور دوسری تمنا کی کہ تمنا کیا کی تھی کہ میری قوم ہدایت پر آ جائے شیطان نے اس تمنا کے اندر اس تمنا کو پورا ہونے میں کوئی نہ کوئی خرابیاں ڈالتا رہا یہ ڈالتا رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کو دور کر کے پھر نبی کی جو تمنا تھی اس کو پورا کیا اور اس طرح بیا کو بشارت دی جاتی تھی اب یہ کیا یہ تو بات ختم ہو گئی آگے دیکھیے ذرا آیت نمبر 53 کہ شیطان رکاوٹ ڈالتا کیوں تھا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے لیا جلا لیا جلا لامے بات بتانے کے لیے کیوں کرتا تھا آخر؟ شیطان کو کیا پڑیے لیا جلا شیطان فت للذین فی قلوبہم ماراظیاتی کلو بہم یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے شیطان نے رکاوٹ ڈالی تھی اللہ تعالی اس کے ذریعے سے لوگوں کی آزمائش کیا کرتے تھے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا مضبوط رہتے ہیں انسان کی آزمائش آتی ہے نہ انسان کو دیکھا جاتا ہے جانچا جاتا ہے تو شیطان نے جب رکاوٹ ڈال دی اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے فتنا بنا دے یعنی آزمائش کے طور پر کہ جن کے دلوں میں روگ ہے کلوبہ مرزم کہ جن کے دلوں میں روگ ہے والکاسیتی القاص کلوب اور جن کے دل سخت ہیں ان نظوالمینہ لطی شکا کہ اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے بات لیکن شیطان کے اندر شیطان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا شیطان شخو و شبہات پیدا کیا کرتا ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی تو اس کو اختیار دیا گیا نا شکوخ و شبہات کا تو اختیار دیا گیا تو وہ شخو و شبہات پیدا کرتا ہے اس سے اب آدمی پھر آگے شک کے اندر اگر بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو خود آگے جا رہا ہے شیطان کسی کو مجبور نہیں کر سکتا یہ بات یاد رکھیں شیطان کبھی مجبور نہیں کر سکتا ہے ہاں وہ ساوس ڈالتا ہے اس کی وجہ سے انسان آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اب یہ تو ایک بات یہ ہو گئی تھی اللہ تعالی نے رکاوٹ رکاوٹ جو تھی وہ دور کیوں کی گئی اس کے بارے میں دیکھیے ایک تو یہ کہ شیطان نے یہ رکاوٹ ڈالی تھی جس سے یہ لوگوں کا امتحان مقصود تھا پھر اللہ نے اس رکاوٹ کو دور کیا اپنی آیات کو محکم کیا ولی علم علم الز ن او علمحق میں رب کا فیو مینو بھی فتخ فتخ بتا <قُلُوبُهُمًا> لہو کلو بہ اب دیکھیے اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم اتا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے رکاوٹ کو دور کیا گیا نا کیوں تاکہ جو ایمان والے ہیں جن کو علم اتا ہوا ہے وہ سمجھ جائیں کہ جی یہ واقعی یہ کلام برحق ہے یہ کہ برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے فیو مینو بھی ہی پھر وہ اس پر ایمان لائیں فتوخ بتا لہو بہم اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں اس کے ان کے دل فتح بتا یعنی فا کے بعد انمقدر آ گیا تو یہ فتح بےتا لہو بہم تاکہ ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں کہ قرآن کی جب مضبوطی قرآن کا محکم ہونا جب ثابت ہو جائے گا تو ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں گے یہی کلام برحق ہے ان نواح الہ دل لذین سراتیم اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والا ہے جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہیں ولا ذالز نف عروفی مریتن مریا مری شک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شک کے حوالے سے مریت کے مانا کیا ہوتے ہیں شک کے معنی ہوتے ہیں ولا یژال اللزی نقف روفی مریتن منہ اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس, اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے یعنی ہمیشہ یہ شک ہی میں پڑے رہیں گے نا تخلوب آیا نا کلوب کلو آیا کہ نہیں آیا ایک تو جمع جمعر کا سیگا ٹھیک ہے جمع مکسر کا سیگا آ گیا کہ نہیں آ پڑھ چکے ہیں اس دن میں نے ناف کے اندر اس لیے کہا تھا نا اس دن بڑی یہ چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے جمع مکسر کے حوالے سے پھر دوسری بات یہ کہ جی اس کے اندر بس وہ جمع مکسر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور فاصلہ بھی ہے فاصلہ بھی آ رہا ہے لہو کا فاصلہ بھی بیچ میں آ گئے. کٹھے بھی نہیں ہے فاصلہ بھی آ گیا اس لیے کہا نا ناف کو جب تک صحیح طرح ہوگا تو تب آپ کا ذہن کھلے گا آپ کو چیزیں سمجھ آنے شروع ہوں گی ناف کو اچھی طرح ذرا پکڑے ناف اور سخت دونوں چیزیں اب قرآن مجید میں بہت بار بار آتا ہے سر پڑی ہوئی تھی وہ کہتا ہے سیگا الدیوں نے کہا یہودیوں نے کہا تو کیا یہ کیا بات ہے سیگا کیوں آیا وہ اب فوراً یہ سوال پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے بلا یزال الزین کا فروفی مر یاتی من اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے تا تاط یہو مساطو وقت یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے او اویات یہم عذاب یومن اقیم یا ایسے دن کا عذاب ان تک آ پہنچے جو ان کے لیے بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا اقیم اقیم کا مطلب ہوتا ہے نا <تصفح> ہے نا یعنی جو کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا قیامت کا دن ایسا یعنی دن ہوگا تو اس میں کوئی بھلائی پیدا نہیں ہو سکتی یہ بات ہوگی اور وہ او دن کیسا ہے الملک بازن للہ بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہوگی بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہوگی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا یوم اس کانا نحف کے اندر نحف کے اندر یوم ہی نا ازن یوم اور ہینازن ہم نے پڑھا تھا اور وہاں پہ بات ساتھیوں نے سوال بھی کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ یہ فتح پر مبنی ہونا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا فتح پر مبنی ہونا جائز ہے حاضہ یوم فوسادین ست کہم مثال بھی دی ہوئی ہے ہاذا یوم یون فوساد مثال بھی دی ہوئی اور پھر یوم اور ایزن کی مثال دی ہوئی ہے یوم الملک و یوم ٹھیک ہے یہ یوم اس قانا کزا میں یہ تھا یوم اس قانا قزا تھا الملک یوم یوم عظن بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی یا بینہم نہم وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم جنات جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مهین اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے مہین ایہانت والا احانا یحین احانتا نا فہوا ہوا محین محین اس میں فائل کا سیکھ ہے تو ان کے لیے احانت والا یعنی ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا اب یہ تو بات یہاں تک ہو چکی تھی آگے ہجرت کرنا کی کرنے اللہ تعالی کے راستے کے اندر ان کے لیے کیا ہوگا وہ دیکھیے ولزی راستے میں ہجرت کی جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت قتل, قتل کر دیے گئے او ماتو یا ان کا انتقال ہو گیا ان لوگوں کے لیے کیا ملے گا okay. ل... لجر ذکن نحمل اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بس ضرور ضرور ضرور یہ آ گیا نا مزارے کا سیگا آ گیا مزارے بانون تاکید سکیلا آ گیا مضارے بانون تاکید سکیلا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا ان اللہ لہو خیر الرا اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے اللہ ہی بہترین رشت دینے والا ہے اور کیا ہوگا ان کے ساتھ خلن مُدْخَلًا مُدْخَلًا خلن یر زو نہ ہو اور وہ انہیں ضرور،, انہ ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے یر زو نہ ہو ٹھیک ہے نا یرزا یرز یا نے یرزو نہ یا نے نا ناقص کے سیکھے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں گردان پڑھنے میں اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں سیکھے اکثر غلط پڑھتے ہیں لیکن تو قرآن مجید ہے اس لیے لکھا ہوا سامنے لیکن ناقص کے سیکھے اکثر اگر عبارت پہ رابط نہ لگے ہوں تو اس کے اندر سے یرزا یرز یا نہ ہوگا یرزونا کیا تھا یرز نہ تھا پھر اس سے یہ سارا کے سارا تعلیم ہوتی ہے یرز نہ پھر کالا والا قانون لگ کے پھر یہ بنے گا کالا والا قانون سے بنے گا تو الف یا, یا کو بدل گے یا متحرک ماقبل مفتو کو الف سے بدلیں گے تو الف اور واؤ آگے پھر الف گر جائے گا ساکنین کے سے تو پھر بن جائے گا یار زو نہ تو اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش وہ ان اللہ علیم اور اللہ یقینا ہر بات جاننے والا بڑا بردبار بار ہے حلیم برد بار کو کہتے ہیں اصل میں یرز یونا تھا نا یلون یرز یونا تھا یار یرز یون یف ٹھیک ہے تھا پھر کیا ہوا یا متحرک ماقبل مفتو تھا کالا والا قانون لا کو الف سے بدل دیں گے تو کیا آ جائے گا یار زا اور وا ساکن اور نون آ جائیں گے وا بھی ساکن ارتقا ساکن الف گر جائے گا تو, وائس اوکے وائس اوکے تو جتنی تکلیف کافروں نے پہنچائی ہے یا جس ظالم نے پہنچائی ہے تو اس جو مظلوم ہے وہ اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے اس سے زیادہ بدلہ نہیں لے سکتا. لیکن لیکن درگزر کا معاملہ زیادہ افضل ہے گزر کرنا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے اگر برابر کا بدلہ لے لیا لیکن اس کے بعد دوبارہ زیادتی کر دی تو پھر اب کیا ہوگا جو جس نے زیادہ ظلم کیا ہے نا وہ ظالم بن گیا ہے وہ ظالم بن گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد فرمائیں گے ठीके? تو اس لیے یہ چیز جو ہے دیکھیے وَمَنْ آكَبَ بِمِثْلِ مَا أُوقِبَ بِهِ پھر جس شخص نے کسی کے بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی ثم بُغِيَ عَلَيْهِ اس کے بعد پھر اس سے زیادتی کی گئی. یعنی پہلے بدلہ لے چکا پھر اگر اب اس نے دوبارہ جو ظالم تھا اس نے دوبارہ اس کے اوپر زیادتی کر دی ہے لَيَنصُرَنَّ اللهُ 2 تو،, تو اللہ تعالی اس کے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا لین سورنا ضرور بس ضرور اللہ تعالیٰ یہ بھی وہ ہے اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی ضرور مدد کرے گا ان اللہ غفور یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے اس لاف غفور سے مراد یہاں پہ یہ آ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے ہیں اگر تم بھی ظالم کو معاف کر دو تو اچھی بات ہے ظالم کو معاف کر دو تو اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں ماف کرتے ہی ہیں نا ہم کتنے گنا کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں تو تم بھی یہ کام کر لو تو یہ بھی بڑا اچھا کام ہے ظال کا بھی ان اللہ یو لو لے لا فل نہارا پھر لے اللہ سمیم بصیر یہ اس لیے کہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور وہ اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا ہر چیز دیکھتا ہے جو فی نار داخل کرنا دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنا اور اس لیے اللہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے دیکھیے یہ قرآن کریم میں یہ بار بار لفظ آتے ہیں کئی جگہ پہ آتے ہیں یو لے ویج نہارا پھر لئی یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ اس کو جسر بھی آئے تو وہاں پر اس کے معنی سمجھ جی گا کہ اللہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور رات کو دن میں داخل کرتے ہیں سردیوں کے دن کتنے گھنٹے کے ہو جاتے ہیں مثلا سردیوں کا دن ہے ہم عام ایک نارمل کنڈیشن لے لیتے ہیں نارمل چلیں اگر میں انگلینڈ کی بات کرتا ہوں وہاں سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی انگلینڈ کے اندر گرمیوں کے دن سمجھ لیں کہ بیس گھنٹے کا دن ہے بیس گھنٹے کا تو جب جس وقت اگر وہ گرمیوں کا دن بیس گھنٹے کا دن سے مراد کیا ہوئی کہ جس وقت صبح شادی سے یعنی ویسے تو یہ ہے کہ فجر سے سورج نکلنے سے لے کر آپ وہ کریں تو 18 گھنٹے لگا لیں 18 انیس گھنٹے لیکن یہی دن جس وقت سردیاں آئیں گی تو ان کا دن تقریباً جو ہے وہ دس گیارہ گھنٹے کا رہ جائے گا بارہ گھنٹے کا رہ جائے گا تو کیا ہوا کہ دن کی مقدار میں کمی آ رہی گرمیوں میں وہ اٹھارہ گھنٹے کا تھا سردیوں میں وہ بارہ گھنٹے کا رہ گیا تو گویا دن کا کچھ حصہ رات میں چلا گیا چھ گھنٹے جو تھے وہ رات کی طرف چلے گئے تو یہ ہے دن کو رات میں داخل کرنا اور پھر رات کو دن میں داخل کرنا کیا ہوگا کہ وہی جب سردیوں سے دوبارہ گرمیوں کی طرف موسم جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ جو رات لمبی تھی اس کا حصہ ڈال دے گا دن کے اندر یعنی دن لمبا ہو جائے گا تو یہ مراد ہے مختلف موسموں کے اعتبار سے ہے اور اللہ تعالیٰ چاند سورج کی گردش کا جو یہ نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس طرح بنایا کہ اس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا اور یہ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کیا کی کھل کرتے ہیں اور رات کو دن میں یہ بھی سمجھئے. رات سمجھیے السلام علیکم okay. تو رات, رات کیا ہے؟ رات ہے پریشانی رات ہے پریشانی ہے مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور کرتے ہیں راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں دن اجالا روشنی تو کبھی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور راحتیں نصیب ہوتی ہیں کبھی راحت چلی جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے تو یہ راحت اور پریشانی کا آنا جانا یہ چلتا رہتا ہے کبھی خوشحالی ہے تو کبھی تنگ دستی ہے اسی طرح کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے کبھی فتح ہے تو کبھی شکست ہے تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں آج کا جو مظلوم ہے آج کا جو مظلوم ہے ہو سکتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے اس کو اس, اس پر ظلم کرتے ہوئے بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس طاقت ہو تو میں اس کی جگہ پر ہو سکتا ہوں تو پیچھے بات کیا چاہ رہی تھی مظلوم اور ظالم کی چاہ رہی تھی تو اس کے بعد اللہ نے کیا, کیا مثال دی کہ دیکھو دن اور رات کا تبدیل ہونا تو آج ہم جس کو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ, تو یہ کیا بے ضرر آدمی ہے یہ کیا میں کیا کرے گا ہو سکتا ہے کہ کل کو اسی کے پاس طاقت ہو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کل کا کل کا اٹک جیل کے دوبارہ آ جائے جو اٹک جیل میں تھا جس کو پھانسی کی سزا ہو رہی تھی وہ ہو دوبارہ پہنچائے اور جو آدمی جو دینے والا وہ تھا کہ جی اس کو اس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی جان بچانے کے در پہ ہو وہ اپنی جان بچانے کے در پہ ہو کہ میری جان بچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بدلتے رہتے ہیں حالات کو لیکن اب یہی بات ہے کہ جو بندہ بھی آئے وہ یہی سمجھ لے کہ کرسی پر آ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ جی میرے پاس تو یہ طاقت ہمیشہ رہے گی آج کا کرسی پہ بیٹھنے والا آج کا بڑی افسری پہ بیٹھنے والا اس کے لیے یہی وہ ہے کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ حالات تبدیل ہو ساری دیکھیں نا بات کیا چل رہی ہے اللہ نے کہا نا میں نے کہا پیچھے دیکھیں آپ آیت کو تسلسل دیکھیں کہ ظالم اور مظلوم کی بات چل رہی ہے پھر کہا کہ یہ اس لیے کہارے نہارا پھر لے لے کہ وہ رات کو دن میں داخل وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے وہ ان اللہ سمیون سمی اور اللہ ہر بات کو سنتا ہر چیز کو دیکھتا ہے ورنہ اب آیت کا ربط نہیں ہے اس کے ساتھ بھی بات دن اور رات کے داخل ہونے کی بات کر رہے ہیں پیچھے جو ہے وہ بات کے چل رہی تھی تو ربط میں نے آپ کو بتا دیا ربط یہ آگے دیکھیے کا الحق کو انل <الْقبیر> یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ چھوڑ سب اللہ جس کی شان بھی اونچی ہے رتبا بھی بڑا ہے جس کی شان بھی اونچی ہے رتبہ بھی بڑا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان سے پانی اتارا پھر کیا ہوا فتوس بہو فتوس بہزر راتن راتن راتن سے تو وہ آ جائے گا پھر جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے اللہ ان اللہ لطیف ان خبیر حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہر بات سے باخبر ہے کیونکہ سماوات ہے محافل ارض جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے ان و ان اللہ الغنی الحمید اور یقین رکھو کہ اللہ ہی اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز بذات خود قابل تاریخ اللہ ہی وہ ذات ہے سب سے بے نیاز ہے ذات خود قابل تاریخ ہے یہ پوری باتیں بڑی زبردست وہ آگے پوری چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں لیکن اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہے چلیں یہ جو کر لیتے ہیں چلیں چل رہا ہے تو فلکا تجری فل البحر بھی کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں ولفل کا ولفل کا تجریفی باہر بھی رہی کہ آپ جو اس کے حکم سمندر میں چلتی ہیں وہ یم سے کچھ سما آنتکاض اللہ بزن اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر گر نہیں سکتا وہ یم سما یم سما اس نے روک لیے روکا ہوا ہے آسمان کو انتقا علل ارض اللہ بھی ازن ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے خود روکا ہوا سسمان اس کو زمین پر نہیں گرتا اگر زمین پہ گر جائے تو کیا ہو جائے گا حالت کیا ہو جائے گی ان اللہ بننا سے رحیم حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے وہو اللہ وہ اللہ کون وَاللَّذِ ہے وہو اللہ احیا کم سما یومیت کم سما وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا ان نل انسان کفور واقعی انسان بڑا نا شکرہ اللہ کا یہ جو ہے نا یہ آیت بڑی ہی وہ ہے جس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ایک بہت اس کے اوپر انسان حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی نا ہے ٹھیک ہے لکفور لائے تاکید کے لیے ہوتا ہے جملہ اسمی السان اللہ کہہ سکتے تھے ال انسان کفور یعنی انسان نا شکرہ ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ نے کہا ان انسان حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ لام تاکید پھر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر کفور کا سیگا لائے گئے یعنی مبالغے کے لیے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی نا شکرہ ہے یعنی اتنی ساری چیزیں اللہ نے بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں نے اتنا کچھ کر دیا پھر بھی تم ناشکری میں ہو ہے جی تو بس یہاں یہ تک ہی آج کر لیتے ہیں یہاں تک کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی نمبر آئے تک باقی ان پھر کل کریں گے اچھا ہجرت کے حوالے سے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک تو یہ نا کہ ہجرت کے حوالے سے اگر تو ہجرت کی وہ آ جاتی اس زمانے میں اب ایسی جگہ کے اوپر بندہ ہو کہ جہاں پر انسان اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکتا ہو جہاں پر آدمی اپنے دین کی حفاظت نہ کر سکتا ہو اس زمانے کے اندر بھی اس کو چاہیے کہ اس جگہ سے کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پر وہ دین کی حفاظت کر سکتا ہو ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باہر کے ملکوں کے اندر اب انہوں نے پردے کی اوپر پابندی لگا دی عورتوں کے اوپر کہ جی ہجاب لینے کی اوپر اب ایسی صورت میں کیا جائے گا ان عورتوں کو یہ کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ حجاب وغیرہ نہ کیا کرو حجاب نہ کیا کرو آپ ایسے ہی بولو ٹھیک تو اگر ایک عورت وہاں سے اس نیت سے وہ کرتی ہے کہ بھائی میں ادھر نہیں رہنا چاہتی ہوں فرانس کے اندر میں کسی ایسی جگہ کے اوپر اسلام ہی کی کسی ایسی جگہ پہ جاتی ہوں یہاں پر میں پردہ کر سکوں شریر پہ چل سکوں تو یہ کوئی ایسی وہ نہیں ہے پچھلے جو وہ تھا جس وقت روس کی حکومت تھی روسی حکومت تھی تو آپ کو میں بتاؤں نا کہ اگر جو روسیوں نے جو ظلم کیے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ روسیوں نے کیا ظلم کیے ہیں روس کے اندر ابھی تو وہاں پہ ختم ہو گیا نا جب سارا کے سارا کمیونزم تو ختم ہو گیا کمیونزم کے حوالے سے لیکن اجازت نہیں تھی لوگوں کو مسجدیں ختم کر دی گئی تھیں پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں تھی دین کے حوالے سے بالکل کوئی وہ نہیں تھی تو ایسی صورت میں اس کو بھی وہ بندہ بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کئی ایک لوگوں نے اس طریقے سے وہ آگے مسلم ملکوں میں چلے گئے ایسی جگہ کے اوپر جہاں پر آپ کو اسلام کے اندر رکاوٹ پیش آ رہی ہے تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے دین پر عمل کرنے سے اس جگہ سے بندہ ہجت کر سکتا ہے اور شریعت کا مطلوب ہے یہ شریعت پسند کرتی ہے اس چیز کو کہ دین کی حفاظت کی خاطر جس طرح ظلم کیا گیا آپ پڑھے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا مفتی عثمانی تین سفر نامے یہ ضرور پڑھیے گا مفت عثمانی صاحب دام برکاتم کے تین سفر نامیں جو کتابیں آ چکی ہیں جہان دیدا جہان دیدا دنیا میرے آگے اور تیسرا سفر سفر در سفر سفر در سفر آپ پڑھ لینا اگر تو روس کے حالات بھی حضرت نے لکھے ہیں البانیہ میں میں ال... ال... ال... جو ہے یورپ کے اندر جو ہے البانیا مسلمان ملک ہے البانیا لیکن وہاں پر جس طریقے سے ظلم کیا گیا یہ کمیونسٹ جو تھے آپ ذرا وہ دیکھ لیں اس کے اندر سے ٹھیک ہے وہ آپ سفر در سفر میں دیکھیں نا کے وہ ناؤ دن روس کے اندر وہ ہیں پورے مختلف مختلف ہوتے ہیں مثلا روس کا البانیا کا البانیہ میں چند دن ناؤ دن روس میں اس طرح مختلف اس کے حصے بنائے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا حالات ہوئے ہیں. حالات کیا ہوئے ہیں تو اس لیے جو ہے دیکھیے جی اس اچھا کل ہمارے وہ رہ گیا تھا اب جس طرح یہ برما میں جس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے برما میں جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے لیکن برما والے بیچارے کیا کریں وہ گھستے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش والے بھی گھسنے نہیں دیتے بنگلہ دیش والے بھی نہیں گھسنے دیتے ان کو تو یہ جو ہے اس طرح کے حالات ہیں برما کے اندر تو وہ ہجرت کے حوالے سے جو ہے تو جو بھی ہے جو بندہ بھی ہجرت حاجر وہ جس نے بھی گنا چھوڑ کر نیکی کی طرف نیکی کی طرف آ گیا وہ حجت کرنے والا ہے گنا چھوڑ کر نیکی کی طرف آ گیا تو یہ بھی یہ بھی حجت کرنے والا ہے تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں ہجتر اس طرح بھی حاصل کر سکتے ہیں اور شکر کیا کریں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے شکر کیا کریں کہ ہم اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے بڑی وہ دی ہوئی ہیں کہ ہم مزے سے دین پر اپنے عمل کر ٹھیک ہے حالات لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہو گئے سب کچھ ہو گیا ابھی لوگ زیادہ آوازیں ہی کستے ہیں نا تو نہیں ہے نا لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوئی روک رہا تو نہیں ہے زبردستی تو آ کے پکڑ رہا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین باب رہ گئے تھے کون کون سے باب رہ گئے تھے اس کے اندر سے روبائی مزید کے چا... تین باب کل رہ گئے تھے دیکھ لیجیے روبائی مزید کے روبائی مزید ربائی مزید کی دو قسمیں روبائی مزید بہمزا وسل ربائی مزید بے حمزہ وصل تو ہم نے پہلا باب کر لیا تھا ابران شاہ کا یبران شیکو سے ابران شاہ کا شیکو ابران اب آ گیا ایک ار, ار اکش ارارن فاو مکش ارون المرو اکش ارہش ار, ار اکشا اریر ار ار ار ار ار یہ تین طرح پڑھا جا سکتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا نا تین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اکشا ارہ اکشا ایک ار نہ ہی لاترا لاتر یہ اس طرح سے چلے گا اس طرح ایک مترارون مترا یک مترو ایک مترارن فو مکھ الامر المر ایک مترا ایک متر ایک لاتک مترا ورنہ لا تک مترا لا تک متر لا تک متر لا تک, لا تک ما لاتک لاتک ما یہ آ جائے گا اور عش عشفرار عشفرار پرا گندا ہونا عشفرا یش فترو فتر رو اشفطرارن فہوا مشفتر رون پراگندا ہونا اور اس محرار آنکھ سرخ ہونا یش محر, محر رو اس محرارن فہو مز مہر تو اس طرح یہ ہوگا یہ باب اس میں آ جائے گا اور روبائی مزید بے حمزہ کا صرف ایک باب آتا ہے اور وہ کون سا آئے گا تسربلا یہ تسر بل و تسر بولن فہوا متسر بلن اللہ رحم تسربل بل یہ آ جائے گا تبختر جو ہے نا تبختر جو ہے تبختر تبختر ناز سے چلنا ٹھیک ہے تبخترا یا تبخترو تبخترن فاوغ متبخت رن اللہ مبختر زیادہ تبختر اس طرح آ جائے گا تمخور مکھور ہونا قہر زیادہ مکھور قہر زدہ ہوتا ہے نا قہر زدہ قہر زدہ یعنی جس کے اوپر کہتے نا کہر آنا. تو مکھور ہونا تو یہ کیا آ جائے گا تمکھ ہرا یا تمکھ ہرو تمخ پاوو متمخیرن اور اسیں ا جائے گا تبرکو برکا پہننا تبرکا یا تبرکو تبرکون یہ جو ہے اس طرح سے ا گا اور پہلا جو تھا افن لاد میں ہم پرنی بابے دو باب اول افن لانم ابرن شا کو ہونا ابرن شا کا ابرن ش کا ابرن شا کن پاوو ابرن شیکون تہرنجام اہرنجم یہرنج جم اہرنجامن ایرن کاستا بال سیا ہونا ایر ایرن کا سایہ ارن تیسو ایرن کاسن السلین گدی پر سونا اسلنت اسلنت آیا تھا پھر اس سے اسلنت اسلنت اسلنتا یہ ہو جائے گا اس کے حوالے سے مجھے بتائیے اتمان یتم انتمینان اطمینان کا سیگا استعمال کرتے ہیں نا اطمینان کون سی گئے اطمینان اللہ بکر اللہ تتمئن القلوب تتم ان کون سی گئے تتمائنو تتماین کون سی گئے کون سا باب ہے کون سا باب ہے الا بذکر اللہ بکر اللہ تتماین القلوب تتم ان بتائیے میں نے کہا چلیں آج ہی ہم نے اطمینان تھا اصل میں پھر اتمینان ہو جاتا ہے حمزہ حمزہ کو سے بدل دیتے ہیں اتما فهو متمعن جو ہم کہتے ہیں نا تو یہ اطمینان یتما انتم انان ٹھیک ہے یہ, یہ باب ہے وہ یہ جو پہلے اس میں سے الحمد للہ یہ مکمل ہو گیا اس کے کے ہمارے کورس کے تو یہ شامل تھا تو یہ مکمل ہوگی اب صرف نحف کا ہی حوالے سے رہ گیا تو نحف کا ہی اب سبق ہوا کرے گا پہلے تفسیر کا انشاءاللہ پھر اس کے بعد نحف کا سبق ہوا کرے گا باقی جہاں تک اس کا چلتا رہے گا آج جمعہ بھی ہے آج آپ کا سبق بھی ہونا ہے اجرا کا رات کو دس بجے سبق انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے جی اتنا ہی سوال سوال جواب سوال نہیں سوال نہیں سوال نہیں سوال نہیں بلکہ سوال یا سوال سوال والا قانون لگائیں گے تو سوال ان بن جائے گا ہو جائے گا سوال یا سوال سوال فاد یا فواد سوال جو آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں سوال جو آپ کس حوالے سے مطلب کس حوالے سے کس چیز سے ہوگا صرف نااب کے حوالے سے یا جو ہے دوسری کچھ قوشی... چلیں پھر صحیح ہے ان شاء اللہ دیکھ لیتے ہیں کورس ہمارا جلدی ختم ہو جائے گا کورس ہمارا جلدی ختم ہو جائے گا سٹرڈے کو بس ان شاء یہی پھر کچھ کچھ وہ کریں گے تبدیل کیا کریں گے اور سیٹرڈے ہی کو ہمارا یہ ہے کہ وہ ہو جائے کرے گا یعنی رات کو میں ساڑھے دس بجے ٹائم نہیں دیا کروں گا ساڑھے دس بجے کے حوالے سے میرے خیال میں اس کچھ سبق بھی ہوتا ہے ساڑھے دس بجے ساڑھے دس بجے میں نہیں کر سکوں گا تو وہ پھر یہی ہے کسی ٹائم کی اوپر ہی جو میرا گھنٹہ ہوگا ویسے میں جو بھی بات کرنی ہوگی آپ سے وہ میں بات گا. سے جو بھی ہوگا شاید شاید شاید سلام ہے ہے علیکم السلام مائک فرید.